اس ویب سائٹ پر بلاحظہ فرمائیے ممتاز علما کرام کی در سے و حدیث اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ فرق فاطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ اس مبارک سلسلے کا چھٹا حلقہ سماعت فرمائے وقفا وسلاۃ وسلام سعیدنا و حبیبنا و شفیع نا محمد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 أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرطان الحميد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 نبي صلى الله عليه وسلم إن باب عصد معلما أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي الأزيم وصدق رسوله النبي الكريم اسلام بزرگوں بھائیو دوستو عزیز نوجوانو الحمدللہ سلسلہ تفسیر میں ہم نے تحفظ تسمیہ اور سورت فاتحہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی میں نے سابقہ درس میں عرض کیا تھا کہ صورت الفاتحہ جو ہے یہ عظیم صورت ہے تقریب کرات میں قرآن کی سب سے پہلی صورت ہے اسی طرح نماز کی ابتدا میں بھی سب سے پہلی صورت ہے اور اسی طرح اللہ نے اس کو ایسی شان بخشی ہے کہ اترنے کے اعتبار میں بھی سب سے پہلے جو کامل صورت اتری وہ صورت الفاتح اور اسی کے ذات میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورت الفاتحہ جو ہے یہ فاتحہ بھی ہے یہ وافیہ بھی ہے یہ کافیہ بھی ہے یہ شافیہ بھی ہے یہ کنز بھی ہے یہ ام المسالہ بھی ہے یہ افضل دعا بھی ہے تو سورت الفاتحہ سبع المسانی بھی ہے سورت الفاتحہ القرآن العظیم بھی ہے کہ سارے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ سورت الفاتحہ اس کے لیے میں نے ایک مثال عرض کی تھی کہ جب آدمی درخواست لکھتا ہے تو اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک کاتب ہوتا ہے ایک مکتوب الح ہوتا ہے ایک درخواست لکھنے والا ایک جس کو درخواست لکھی گئی پھر کیا ہوتا ہے کہ بھئی درخواست کس محکمے سے تعلق رکھتی ہے تو آپ اس محکمے کو ریفر کریں گے ایجوکیشن ہے ہیلتھ ہے فارن افیئرس ہے ڈیفینس ہے کچھ ہے تو ایک یہ ہو گیا کہ وہ محکمہ جس محکمے کو ہم نے درخواست دی اور تیسرا درخواست میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ درخواست دینے والے کو اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں کون ہوں جی میں آپ کا ہم وطن ہوں میں بڑا لیاز مند ہوں میں جناب پڑھا لکھا آدمی ہوں میں اس مقام کے لیے بہت بڑا مستحق ہوں یعنی اپنی باتیں لکھتا ہے اور اسی طرح جس کو درخواست لکھ رہا ہے مناسب کا بھی لحاظ رکھتا ہے کہ جناب علی اور آپ فلان اور آپ فلان اور علی مرتبت اور آپ غریبوں کی خدمت کرنے والے اور آپ نے جناب بڑا طالب العلموں کی عیادت کرنے آپ اس کے مناسب القاب بھی لکھیں گے پھر بنیادی چیز ہوتی ہے کہ درخواست کا مقصد کیا ہے آپ ایسے درخواست لکھے تعریف کرتے ہیں لیکن مقصد آپ نے کیا لکھا ہے میں کیا کروں تو اب اسی لیے اب آپ دعا اس لیے اور لبا نے فرمایا نا کہ افضل سب سے افضل اور جامع دعا اگر ہے تو صورت اسی لیے تو آپ دیکھیں نا کہ ہر نماز چاہے وہ فرض ہے چاہے وہ واجب ہے فرض ہے کہ اب سنت ہے اور نفل ہے تہجت ہے اشراق ہے دہا ہے سلاد تصویر ہے سب میں پڑھا نلوانی تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اب یہ دیکھیں کہ صورت الفاتحہ جو مسئلہ ہے تو اب مکاتب جو ہے لکھنے والا اس سے مراد تو پڑھنے والا ہے کیونکہ کبھی درخواست زبانی ہوتی ہے کبھی تاریخی ہوتی ہے کس کو ہم مخاطب کریں اپنے اللہ سے اور اس کی شان کیسی ہم بیان کر رہے ہیں کہ اس کی تمام محمد کا سزاوار اللہ ہے اس کے مناصب القاف اور تمام عالم کے پالنے والا اللہ ہے اس کی صفت ربوبیت اس کی صفت رحمانیت اس کی صفت رحیمیت پھر ہم بتا رہے ہیں کہ ہم کون ہے یہ آنا کو تو میرا بولا ہم تو تیرے بندے ہیں تیرے عبد ہیں تیری عبادت کرنے والے ہیں اور میرا مولا یہ آ کا تجھ ہی سے مدد مانگنے والے ہیں تیرے سوا ہم کسی اور سے مدد مانگتے ہی نہیں تو اب اپنا تعلق بھی بتا رہا ہے کہ یا اللہ ہم تیرے عبد ہیں تو ہمارا بابود ہے ہم مدد مانگنے والے ہیں اور آپ مدد دینے والے ہیں اب اس کے بعد اپنا مقصد بیان کرتا ہے کہ مانگتے ہم کیا ہیں کہ اس دن سے رات ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت کروانی چاہیے یہ ہمارا سوال ہے اب سیدھی راہ سے مراد کیا ہے اللہ بک سراط الامتا علیہم ان لوگوں کی راستہ جن پہ تیرا انعام ہے غیر مغدوبے علیہ نہ ان پہ تیرا غضب ہے اور نہ وہ بھٹکے ہوئے بہ کے بیک بیکے ہوئے ہیں تو مثبت اور منفی دونوں انداز میں ہماری دعا ہو گئی تو اس سے بڑی کوئی جامع دعا ہو سکتی اسی لیے عدی سے مبارک ہے اور صحیح علیہ سے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا الحمد للہ البین اللہ فرمات اسنا علیہ عبدی میرے بندے نے میری سنا بیان کی جب پڑھتا ہے الرحمن الرحیم اللہ کی صفت ہے بھی آتی تو اللہ فرماتے مجد علی ابدی میرے بندے نے میری کیسی تقدیس پیار کی میری کیسی صفات رحمان اور رحیمیت کا اقرار کیا اسی طرح جب بندہ کہتا ہے نابود نستعین اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے آدھا میرے لیے آدھا اس کا ہے کہ وہ عبادت کرنے والا ہے اور میں بابو وہ مانگنے والا ہے اور میں دینے والا اہدن الصراط المستقیم اللہ فرماتے ہیں یہ خالص میرے بندے کے لیے ہے کہ میرا بندہ وہ اسے مانگ رہا ہے اور آگے فرماتے ہیں والی آبدی ماسا ال اور میرے بندے کے لیے جو کچھ اس نے مانگا گویا میں نے اس کو دے دیا ہے تو اتنی بڑی جامع دعا ہے جس میں حمد بھی ہے سنا بھی ہے تمجید بھی ہے اقرار صفات بھی ہے اقرار ربو عامہ بھی ہے اور رحمت عامہ بھی ہے رحمت خاصہ بھی ہے اپنی ابدیت کا اعتراف بھی ہے اور اس کے نفے نقصان کے مالک ہونے کا اقرار بھی ہے اور اس کی مالکیت اور عدالت پر بھی ایمان ہے کہ مالکی اوم الدین اسی کی ذات ہے اور اس سے پھر ہم نے راستہ مانگا ہے کہ دن سرواتل مستقیمہ سراط انعمت علیہم کہ یا اللہ ہمیں سرات مستقیم ہتا فر <تصفح> اب یاد رکھیں گے سراط مستقیم کی دعا کیوں مانگی گئی تو اس پر اولاما کے نے لکھا ہے کہ بھئی ہم نے صراط المستقیم کی دعا مانگی ہے صراط المتوین کی دعا ہم نے نہیں مانگی یہی وہ بنیادی بات ہے جس میں آ کے بہت سارے لوگ الجھ گئے یاد رکھیں کہ متوہدین کا تقابل کس سے ہوگا متوحدین معنی مسلم واہد ایک مقابل کیا ہوگا تعدد لیکن ہم نے جو دعا مانگی ہے وہ مستقیم ہے کہ مستقیم کی زد جو ہے وہ ہے کہ مجاج مستقیم معنی سیدھا سیدھے کی زد کیا ہوگی کیڑا اب وحد کی زد ہوتا کی زد تو ہوگی ایک کے مقابلے میں زیادہ یہ ایک ہے یہ زیادہ ہے تو اسی لیے تاجد جو ہے وہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ تاجد جو ہے وہ غلط ہو اسی لیے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ دیکھو جی یہ جو لوگوں نے المذاہب الربا جو نکالے ہیں امام ونیفا ہے امام شافی ہے امام مالک ہے امام الحمبل ہے یہ چار مسئلہ کہاں سے نکال آئے ہیں دیکھو جی کیا حضور کے زمانے میں یہ مسئلہ تھے یہ لوگوں کے دماغوں میں شبہ ڈالا جاتا ہے اشتبا پیدا کیے حالانکہ بات کہتے ہوئے بھی ان کو ڈر نہیں لگتا بھی جب اللہ کا نبی خود موجود ہو تو پھر اور کسی مسئلہ کی ضرورت کیا ہے بھائی جب صاحب شریعت نبی موجود ہے مسلک کی یا کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت تو تب ہوگی نا کہ جب حضور موجود نہ ہوں اور جہاں حضور موجود بھی تھے وہاں لوگ صرف صحابہ سے پوچھتے تھے اور صحابہ میں سے بھی چند اب حضور کے لاکھوں صحابہ ہیں لیکن حضور باغ نے جب یمن کے لیے بھیجا تو حضرت معاذ بن جبل آزم یمن روتی مساشری کو بھیجا تو وہاں فتوا صرف ان کا چلتا تھا اسی طرح بڑے بڑے صحابہ جو ہیں زیادہ سے زیادہ یعنی شیخ الاسلام ابد القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر ہم زیادہ تحقیق کریں باریک بیری سے تو ایک سو انچاس صحابہ ہیں جن کا فتویٰ چلتا تھا اور ایک سو انچاس میں بھی بہت بہت صحابت ایسی ہیں جو بالکل مکلم ہیں جن نے بالکل ایک دو زیادہ سے زیادہ ایک دو بدلے دیے <ii> اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ بات نہیں تھی کہ جو ہے جو چاہے آدمی اپنے عقل سے کر لے لازمن وہ صحابہ سے رجوع کرتے تھے تو حضور خود بیٹھے ہیں اس کے بعد صحابہ ہیں اب جون دور حضور سے دور ہوتا گیا یہ تو بالکل ہی اسی طرح بات ہے جیسے آدمی کسی کو بے وقوف بنائے اور وہ اگر آپ سے سوال کرے کہ جی جیسے کہتے ہیں کیا جی یہ چار امام جو تھے حضور کے زمانے میں تھے تو حضور کے زمانے میں تو بخاری مسلم بھی نہیں تھی آپ کیسے اس عمل کرتے ہیں ہم اگر سوال کریں کہ حضور کے زمانے میں سیاستہ کی کتابیں تھیں تو آپ کیا جواب دے سکتے ہیں یہ تو بے وقوفوں والا سوال ہے ہم یہ کہیں گے کہ سیاستہ کی کتابیں تو نہیں تھی لیکن حدیث تو تھی نا فرمان رسول تو تھا نا اس کو جمع کیا ہم نے سیاستہ کی شکل میں امام بخاری امام السلم امنسائی نے اسی طرح حضور کے زمانے میں یہ حکم موجود تھے یہ مسائل موجود تھے لیکن ان کو تفقوں کے اعتبار سے استعمال کیا اہم عربا نے جیسے حدیث تو حضور کی تھی جمع کی محدثی فرمان تو حضور کا تھا لیکن فقہ جو ہے وہ اہم مربع کی تھی کہ انہوں نے حضور کے اس فرمان کو سمجھ کے اس سے موتی نکال کے امت کے لیے پیش کر دیے تو پھر وہ بھی بلی بات اور تعدد کا ہونا جو ہے وہ گمراہی کی جلیل تو نہیں ہوتا اچھا اس کی مثلاً مثال دیکھیں کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے شہروں میں انڈیا میں پاکستان میں یورپ میں آپ جائیں تو سڑکیں جو ہوتی ہیں نا جی تو اس سڑک پر یہ سڑک جو ہے یہ تو جناب جا رہی ہے اس پہ تو جی بسیں چلیں گی اچھا اس کا ایک ٹریک مخصوص کر دیا جاتا ہے کہ اس پہ جو لوکل بس ہوتی ہے نا ان کی صرف وہ چلے گی اور گاڑی نہیں آ سکتی کیوں اگر اور گاڑیاں آئیں گی تو پھر ٹریفک رک جائے گی تو جو غریب لوکل بس پہ جانے والے ہیں وہ تو پھر گھنٹوں لگ جائیں گے اچھا ایک ٹریک جو ہے ان نے لوکل بس کے لیے مخصوص کر دیا ایک ٹریک جو ہے اس پہ الیکٹرک ٹرام چل رہی ہے وہ بھی بجلی سے چل ہے جا رہی ہے آ رہی ہے ایک ٹریک جو ہے وہ عام گاڑیاں چل رہی ہیں اچھا ایک ساتھ فٹ پاتھ ہے اس میں لوگ پیدل جا رہے سڑک تو ایک ہے اب کوئی یہ کہے گا جناب یہ یہ چار لائنیں آپ نے کیسے بنا دی یہ تو بے وقوفی ایک لائن نہیں چاہیے تھی سڑک پہ تو یہ کہنے والے کی بے وقوفی ہوگی اصل والا کہے گا اللہ کے بندے بس پہ بیٹھو گے تو منظر مقصود ادھر ہے ٹرام پہ بیٹھو ادھر ہے پیدل چلو ادھر ہے سارے رستے تو وہ اسی طرف جا رہے ہیں تو اسی طرح اگر ایما اربا ہیں تو ان کے ایما اربا کا منع یہ نہیں ہے کہ وہ راستے مختلف یا مخالف ہیں بلکہ وہ چاروں دروازے جب آپ داخل ہوں گے تو کہاں داخل ہوں گے کتاب اللہ سنت رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم اس لیے لیکن یہاں جو لفظ ہے وہ ہے سراط مستقیل مستقیم کی ضد کیا ہوتی ہے احماج کہ اللہ ہمیں اس راستے کی ہدایت فرما دے جو بالکل سیدھا ہو جس میں ٹیڑا پین نہ ہو کیونکہ ٹیڑا پین آ گیا کجی آ گئی تو پھر آدمی گبراہ ہو جاتا ہے اس لیے ہم نے یہ دعا کی اچھا اور دعا کی یہ دن سرات المست اس کا بدل آگے کیا آیا سراط الینا نام تھا نہیں کہ ان لوگوں کا راستہ جو منعم علیہم جن پہ تیرا انعام اچھا یہ بدل جب لایا گیا تو اس سے ہمیں دو فائدے نصیب ہوئے مطلب صراط المستقیم بھی تو کافی تھی نا یہ تھی نا سراط المستفیم سیدھا راستہ لیکن اللہ نے اس کی آگے وزاد کر دی کہ صراط سراط الام تل ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہے جو منعم علیہم اچھا وہ لوگ کون ہے جی بنے والے دوسری جگہ جا کے قرآن نے بیان کیا وہ میل رسولا و سواد ہی نس نفیقہ اللہ نے فرمایا بنے علیہم کون ہے نبیین ہیں صدیقین ہیں شہداء ہیں صالحین ہیں تو ان کا راستہ جو ہے یا اللہ ہمیں ان کا راستہ دکھا دے اب اسی سی بات دیکھیں تو بدل لانے میں دو فائدے ہوئے ایک فائدہ کیا ہوا کہ یا اللہ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں مستفی ہمیں دین کی ہدایت کر دے ہماری دین کے راستے پہ چلا دے یہ دنیا کی بات جو ہے وہ تو لدو نے ہمیں عقل ہی دیا ہوا ہے وہ دنیا تو ہم عقل سے بھی چلو کما لیں گے دکان کر لیں گے کوئی کاروبار کر لیں گے کوئی مزدوری کر لیں گے لیکن تم سے ہم وہ دنیا والا راستہ نہیں پوچھ رہے مولا ہمیں دین کے راستے پہ چلا دیں کہ سرا مستقیم جو ہے کہ ان کا راستہ جن پہ تم نے انعام کیا وہ کون ہے نبی صدیق ان کا راستہ دولت دنیا ہوتی نہیں. ان کا راستہ تو دین ہوگا تو لہذا ایک تو ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہم نے یعنی دعا اپنی دینی ہدایت کے لیے مانگی ہے دنیاوی ہدایت کے لیے نہیں پر اللہ نے تو دونوں رست لکھا دیا دینا جی دین اللہ نے تو سب کچھ ہمیں بتا دیا ہے تو اصل مہم جو ہے وہ دین ہے کہ جب دین کی اصلاح ہو جائے تو دنیا تو اس کتابیں ہوتی ہے دنیا تو کوئی اگر دنیا اچھی ہو جائے اور دین بگڑ جائے تو کیا فائدہ بندہ مارا گیا لیکن اگر دین والا بن جائے تو دنیا سے اس کے تابع ہو اسی لیے جیسے ایک واقعہ آتا ہے حضرت قاسم نانود بھی رحمت اللہ علیہ ان کے زمانے میں ان کے کسی مرید نے آپ کی خدمت میں کچھ اشرفیاں پیش کی سونے کی اس دور میں چھوٹی چھوٹی اشرفیاں کہ گنی بھی کہلاتی تھی اشرفی بھی کہلاتی تھی تو لوگ بلا پیسہ چونکہ اس دور میں پیسے ہوتے تھے چاندی کے درہم دینار سب چاندی گیری آلات تو اب اتنے پیسے ایک آدمی دس ہزار ریال رکھنا ہو تو پھر سر پہ اٹھائے نہیں ہو تو اس کے لیے گدہ منگوا کے لے جائیں کیوں ہو جائے اس کا تو لوگ پھر یہ کرتے تھے کہ چلو ایک لاکھ ریال رکھنا تو بڑا مشکل ہے ایک لاکھ کی گنیاں لے کے رکھ لو اور ایک گنی تقریباً سو کی دو سو کی پانچ سو کی پچاس کی تو محدود ہو گئی نا کہ تھوڑا وزن ہو گیا اور ہے بھی سونا جب چاہو بیچ لو تو اس نے حضرت کی خدمت میں جا کے کچھ اشرفیاں پیش کی سونے کی حضرت قبول فرمائے ارے فرمایا فقیر کو ضرورت نہیں تو اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو مدرسے میں تو ضرورت ہر وقت ہوتی ہے نا مدرسے تو بےچارے چلتے ہی نہیں پیسوں پہ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی مدرسے کو تو ضرورت ہے لیکن مدرسہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے اس کے لیے میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے مدرسے میں چلے جائیں جمع کرا وہاں سے جا کے اپنی رسید لے لوں اللہ والے اتنی احتیاط کرتے تھے تو اب ہم لوگ ہیں جو احتیاط نہیں کرتے اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے ورنہ بڑی بڑا بہت بڑا امتحان ہے میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے پرانی بات ہے تو ایک آدمی نے آ کے والد صاحب کی خدمت میں یعنی کوئی ایک گڈی سی نوٹوں کی میرا خیال ہے وہ سو سو کے تھے وہ پیش کی دس ہزار ہوگا یا پانچ ہزار ہوگا اللہ عالم میں نے کہنا ترین میں نے دیکھا بھی اتنے نوٹ تھے وہ پیش کیے تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی کیا ہے اتنے یہ کے پیسے تو فرمایا کہ بھائی میں تو زکات کا مستحق نہیں میں تو اللہ نے مجھے تو زمیندار آدمی ہوں صاحب دولت ہوں میں خود زکات دیتا ہوں تو اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے یہ مجھے بھی پتا ہے کہ آپ زکوت کے مستحق نہیں ہیں لیکن آپ لوگوں کو جانتے ہیں طلبہ کو جانتے ہیں مساکین کو جانتے ہیں تو ان کو آپ تقسیم فرما دیں تو والد صاحب نے ایسے ہاتھ میں نے وہ پیش کیے ہاتھ پکڑ کے ایسے پھینکے کہ وہاں جا پڑے پھر اچھا یہ پورے مکے کے حرم میں تمہیں ڈپٹی کرنے والا اور نوکری کرنے والا ملازم تمہارا بہن آیا ہوں تم عجیب بات ہوئی تمہاری تمہاری ہے جاؤ دفاع ہو جاؤ تم جا لو تم چلاؤ میں پھر انڈاؤ کروں گی جا کے ڈوٹتا رہا ہوں غریبوں کو اردو یہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے بھائی تمہاری ذمہ داری ہے تم جا لو تم ڈھونڈو تو اللہ میں لوگ جو تھے آتے وہ تو اتنی احتیاط کرتے تھے اور آج کل تو غیر احتیاط کا دور ہی ختم ہو گیا ہے نا آج کل تو مولوی ماشاء اللہ ایک منٹ میں جناب آپ زکات کو صدقہ بنا دیں صدقے کو زکات بنا دیں خرت کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا نام خرد جو چاہے تیرا اس نے کرش مساس کر ایک ہمارے علاقے میں بھی سنا ہے مولی تھا میں نے دوسری لوگ کہتے ہیں وہ زکوات نکالتا تھا اور زکات کیسے نکالتا کہ ایک گندم کی بوری میں ڈائی من کی گندم کی بوری ہوتی تھی اس میں وہ اپنے زکات کے دو ہزار تین ہزار جو بنتے نا وہ اس کو پلاسٹک کی تھیلی میں باندھ کے اس گندم کی بوری میں رکھ دیتے لالو ہی ہے ناخلاست نکال رہا ہے ایک غریب آدمی کو بلایا بابا یہ زکات کا مال ہے لے جاؤ یہ بوری میں جو کچھ ہے نا یہ بوری بھی اور سب کو سب سب تمہارا ہے زکات کا مال ہے بت جلدی کرو لے جاؤ اب ایک بوڑھا آدمی کمزور آدمی اس کو ڈھائی من کی بوری لے جاؤ وہ کیا ہاتھ ہے کیسے لے جاؤں اس میں ڈھائی من کے اندو میں کیسے میں اٹھا کے لے جاؤں میں جا کے سواری کا بندوبست کرتا ہوں لے جاتا ہوں چاہ ٹھیک ہے بھائی تم سواری کا بندوبست کرو کچھ کرو میاں میری جان چھڑا بس یہ اس کے اندر جو کچھ ہے نا میں تو میں نے تم کو زکات میں دیا نے کہا ٹھیک اب اس نے سوچا کہ بھی جب وہ جانے لگا تو پھر بلایا اب ادھر بھائی ادھر دیکھو آج کل گندم کا کیا بھاو ہے اس نے کہا جی سو روپے من تو بابا ڈھائی من کے کتنے پیسے ہوئے اس نے کہا جی ڈھائی سو روپئے او بابا یہ تین سو لے لو یہ مجھے بیچ دو گندم یہ میں نے تم کو دے دیا اب تم مجھے بیچ دے کہاں سے سواری لاؤ گے اٹھاتے پھرو گے تکلیف ہوگی پریشانی ہوگی اور پھر بھی وہ پتہ نہیں تمہیں ڈھائی بھی پورے دیں گے نہیں دیں گے میں تمہیں اُلٹا پچاس بھی زیادہ دے رہا ہوں وہ غریب کہتے ہیں یار جان چھٹی اٹھانے کا بھی جھگڑا ختم ہوا اس سے تین سو میں خرید کے پھر جامعہ خریدی الحمد اتنا حلال ہو گیا میں نے زکوٰۃ ادا کر دی تھی لہا. اب تو میں نے خریدا ہے تو آج کل تو لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں اندر ریلہ ہے میں اِن کرا اچھا میں نے ایک بڑے بڑے لکھے کو دیکھا وہ ہم مولویوں کا بھی استاد نکلا ہم بھی کمی نہیں کرتے لیکن وہ ہمارا ہی کوئی استاد تھا وہ جناب کیا کرے شریف آدمی اچھا لاکھوں کا اکاؤنٹ اس کا وہ یہ کرے تھے کہ مسئلہ اس نے سمجھ رکھا تھا کہ زکات تب ادا ہوتی ہے جب مال پہ ہاؤلانے حول ہو جائے یعنی سال گزر جائے ہم نے حساب کیا رمضان تھے رمضان اس سال تو جب رمضان آئے گا تو زکوات ہم پر فرض ہو جائے گی وہ کیا کر رہے ہیں جی اب گیارہ مہینے گزرے نا جی چیک کاٹ کے پیسے سارے بیوی کے اکاؤنٹ میں منتقل کرتے اس پر تو سال نہیں گزرا تھا گیارہ مہینے گزرے تو زکوات ہی دینی پڑی اچھا بیوی کے جب گیارہ مہینے ہوں تو وہ, وہ بھیج دیں بھی تم تو مولیوں تم د چوروں کو بھی مور پڑ گئے تم مولویوں کے بھی استاد ہو تو اس طرح بھی ہے لیکن اگلے لوگ جو تھے وہ ان باتوں سے ڈرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی رزق کے حلال عطا فرمائے تھوڑا ہو حلال ہو اس میں کوئی آملش نہ ہو تو بس اسی میں خیر ہے اور اسی میں برکتیں ہیں اور اسی میں رحمتیں ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ اس دور میں اگر کوئی دنیادار رز کے حلال کھاتا ہے حرام سے بچتا ہے نا وہ سب سے بڑا وزیر چاہے وہ دنیا دار ہے صنعت کار ہے کارخانے دار ہے کچھ ہے اگر وہ حرام اسی لیے دیکھے نا میرے آقا نے فرمایا کہ ااجر و اسدوک ال امین کہ تاجر ہے سچا ہے امانت والا ہے کہ ہم اس میں اللہ اس کو انبیاء کے ساتھ رکھے یہ درجہ کیوں مل رہا دیانت داری کی بات ہے تو پڑھ لینا بڑی آسان بات ہے اشراق پڑھ لینا بڑی آسان بات ہے کہوت اللہ میں طباف کر دینا بڑی آسان بات ہے دو دو گھنٹے کی لچھے دار تقریریں کر لینا بڑی اچھی بات ہے لیکن دین معاملے کا نام ہے حلال کھانا جو ہے یہ بڑا مشکل اس میں کائم رہنا اور خاص طور پہ ہم لوگوں کے لیے کیوں لوگ آئیں گے آپ کہیں گے جی یہ پیسے لے لو اب کوئی دیکھ بھی نہیں رہا اللہ کی ذات کے سیوا کے کتنے ملے تو حضرت نانوتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تم نے مدرسے میں دینا ہے تو مدرسہ موجود ہے تو انہوں نے کہا حضرت آپ دے دیں فرمایا میرا مال ہی نہیں میں کیوں دے دے یہ میرا ملک ہی نہیں تمہارا ملک ہے یہ احتیاط ہوتی اسی طرح اس دور میں یا حضرت بدری کے دور میں اللہ عالم مجھے وہ زمانے کا پتہ نہیں لیکن بات پکی ہے مدرسے کو تقریباً تعمیرات کے زمین میں پانچ کروڑ روپئے کی ضرورت تھی انہوں نے اشتہار لکھا یا اخبار میں دیا اللہ عالم بہرحال ایک سیٹ نے اس وقت یعنی جب پڑا وہ اشتہار ضرورت پڑی تو پانچ کروڑ کے بارے میں اس نے پہلا ایک کروڑ کا چیک کاٹا اور ساتھ خط لکھا کہ جی باقی چار کروڑ بھی میں دوں گا آپ کسی سے نہ مانگیں لیکن میری شرط یہ ہے کہ اب جو مدرسہ بنائیں گے نا آپ مہربانی کریں وہ کسی آرکی تک کو بلائیں کوئی نقشہ ہو کوئی پلانے کو ہو یہ آپ مولوی لوگ کرتے ہیں نا کوئی عمارتین جا رہی ہے کوئی ویوں جا رہی ہے کوئی کمرہ چار بائی چار میٹر کا ہے کوئی دو بائی دو میٹر کا ہے کوئی دو بائی تین میٹر کا ہے نہ کوئی نقشہ ہے نہ اس کی کوئی پلنٹ ٹھیک ہے نہ اس کا کوئی پانی کا نکاس ٹھیک ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مدرسے کو بعد میں مزید نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ مہربانی کر کے آرکیٹیکٹ بلوانا موت میں مدرسہ نے جب وہ چیک پڑا اور خط پڑھا کیا مرسل واپس کیا جائے جیسے بھیجے واپس ہے کوئی مائی کا لال ایک کروڑ واپس کر دیں پیسے جب واپس گئے چیک واپس کیا پیٹ گھبرا گیا اس نے کہا یار یہ کیا ہوگا دوڑا دوڑا آیا نے کہا حضرت میں نے کیا خطا کی بھائی خطا کی بات نہیں تم نے پیسے دینے کے ساتھ اپنی شرطیں بھی لکھ دی تو جب شرط تمہاری باقی ہے اس کا ماننا ہے کہ اس ملک کے اندر تمہارا ابھی حق باقی ہے تو تمہارا ملک سے یہ پیسہ نکلا ہی نہیں جب نکلا نہیں تمہیں سواب بھی نہیں ہوگا تمہارے پیسے ہم کیوں ضائع کرتے ہیں خیرات دینے کے بعد تم کون ہو شرطیں لگانے والے تمہاری ذمہ داری تم نے دے دی السلام علیکم اپنی لکھتے جی میری کرائے یہ ہے کہ ایسا کیا جائے باقی آپ جانے مدرسہ جانے مدرسہ کا کام جانے لیکن آپ نے اس میں اپنا حق باقی رکھا ہے کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے پھر میں باقی چار کروڑ بھی دینے کے لیے تیار ہوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی اس پیسے کو تمہارے ملک سے خالی نہیں کیا گیا تو جب تک تمنک غیر کا فقیر کا ثابت نہ ہو جائے وہ تو صدقہ بھی نہ ہوا خیرات بھی نہ ہوئی ہوئے اپنی زندگی کا واقعہ حضرت بنوری رحمتہ اللہ بہت ہو گئے کراچی میں بہت بڑے اولا میں گزرے ہیں اور بہت بڑے محدت سے جنہوں نے شرح تبلی بھی لکھی ہے ماشاءاللہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے بات بڑی تیز فرماتے تھے زبان مبارک تیز تھی اصل تو آپ افغانستان سے تھے اور بہت بڑے خاندان سے تھے خیر بیٹھے تھے ایک سیٹھ نے آ کے دس لاکھ روپئے پہ چیک پیش کیا اور پھر ہاں بھائی کیا ہے میری مدرسے کے لیے حضرت صلاحات کی مد میں ہے پھر اللہ کے بولنے ہمارے مدرسے کا کام پورا بجٹ پورا ہو گیا بجٹ پورا ہو گیا ہمیں ضرورت نہیں ہم بہت تیز بولتے تھے اثر میں حضرت کی بہت صحبت میں رہا ہوں میرے استاذ تو نہیں تھے لیکن ادب احترام میرے استاذ تو اور بڑے ہی شفیق تھے اللہ ان کی قبر پہ کروڑ احمد فرمائے اور اتنا یعنی خیال ہوتا تھا کہ میں جب ان کے مدرسے میں مہمان ہوتا تو باقاعدہ مدرسے والوں کو ہدایت کی جاتی کہ مکی صاحب میرا ذاتی مہمان ہے مدرسے کا مہمان نہیں لہذا ان کے پیسے جو کھانے کے ہوں گے وری درخواست سے کاٹے جائیں یہ احتیاط ہوتی تھی ان کے زمانے میں ایسے نہیں والد ہے اچھا اور اگر ہم مدرسے میں نہ ٹھہرتے تو پھر بھی نراز کہ آپ مدرسے میں کیوں نہیں ٹھہرے تو ہم نے بھی پھر وہ طریقے بنائے ہوئے تھے نا طالب علم کا زمانہ تھا اور طالب علم جیسا شرارتی تو کوئی ہوتا نہیں ہے ہم نے بھی پھر وہ طریقے بنائے ہوئے تھے کہ جب آتے تو فوراً حضرت کی خدمت میں جناب بڑے ادب سے جا کے ملتے اور حضرت ہمیں کمرہ علاٹ فروا دیتے اس میں ہم اپنا اٹینچی کیس رکھ دیتے کچھ ایک دو کپڑے لٹکا دیتے اس کے بعد سارا دن جہاں مرضی آئی دوستوں سے گپے شپے لگاتے رہے جب پارے کوئی شام کو آ کے سو گئے اور حضرت کبھی پوچھتے ہو کہتے ہیں کہ حضرت سامان تو ہے وکی صاحب کا یہاں نظر دی اچھا پھر ہو گئے ہوں گے کہیں ہوگا پھر سامان جب پڑا ہے تو مکی صاحب بھی ہوں گے مکی صاحب تو ہے نہیں مکی صاحب, صاحب دو دوستوں کے ساتھ گپے لگا رہے تو بہرحال یہ ہے کہ حضرت کی خدمت میں اس سے نے دس لاکھ روپئے پیش کیے حضرت نے فرمایا بھی ہمارے مدرسے کا بجٹ پورا ہو اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ کے مدرسے کا بجٹ پورا ہو گیا ہے تو آپ جس مدرسے کو مستحق سمجھتے ہوں اس کو بھیجوا دیجیے گا تو فرمایا میں یہ میرا کام نہیں یہ تمہاری ڈپٹی ہے کہ مستحق ڈھونڈتے پھرو آپ پتا نہیں اس سے بیچارے کو پتا نہیں تھا یا کیا نہیں تھا تو کہنے لگا کہ حضرت گزارش یہ ہے کہ ایسے لوگ بہت کم آتے ہیں جو آ کے دس دس لاکھ روپیہ پیش کریں آپ مجھے کیوں ٹھکرا رہے ہیں جلال میں آ گیا تو ایسے مولوی بھی بہت کم ہوتے ہوں گے جو دس لاکھ روپیہ پھینک اٹھ نکل جاؤ بدل سے دیکھے تو ہمارے جیسے سیٹ میں نے کئی جیتیاں اٹھاتے کون دس لاکھ مجھے دکھانے ہیں وہ بےچارا اس کے تو پریشان یہ کیسا مولوی ہے جو دس لاکھ ٹکراتے ساتھ گالیاں بھی دیتا تو یہی اس طرح ختم نبوت کا مقدمہ تھا ایک بروہی کو وکیل رکھنا تھا قادیانیت کے مقابلے پر ایک بروہی مرحوم کی فیس جو ہے بیس لاکھ روپئے سے بھی زیادہ ہوتی تھی اور ہم مولویوں کے بعد بیس لاکھ روپیہ ہو تو اللہ رحمت کے ہم تو زمین پہ بھی نہ چلیں ہم تو دو میٹر اوپر چلیں مولوی کے پاس پیسہ ہو پھر زمین پہ پاؤں نہیں لگتے اس کے یا تو پیسے ختم ہوں تو اب جناب یہ ہے کہ بیس لاکھ کہاں سے دیا جائے تو حضرت بن نوری کی خدمت میں انہوں نے کہا کہ بھائی چونکہ ایک بروہی کبھی کبھی جمعہ پہ آتا ہے آپ کے مدد مسجد میں تو اگر آپ مہربانی کرتے ہیں تو کچھ رعایت کر دیں کیا لوگ تھے ایک بروہی آئے تو جمعہ کی نماز کے بعد وہ حضرت کو مل کے ہی جاتے تھے تو حضرت کو آ کے سلام کیا تھا حضرت نے فور نہیں فرمایا کہ بھائی بروہی صاحب اتفاق ہے اچھا ہوا کہ دماغ ہے دو باتیں ہیں جنت لینا چاہتے ہو یا بیس لاکھ چاہتے ہو اب اس نے کہا حضرت میں ایسا کچا سودا تو نہیں کرتا کہ جنت کو بیس لاکھ کے لیے چھوڑ دوں میں تو خود وکیل آدمی ہوں گھاٹے کا سودا تو میں کبھی نہیں کرتا مجھے پھر جنت کی جنت ہی چاہیے انہوں نے کہا پر یہ ختم نبوت کا مقدمہ خود لڑو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مقدمہ لڑو گے تو حضور حضوری شفاعت نہیں کریں گے تو نے کہا جی کہ بالکل میں یہ مقدمہ صرف نہیں لڑوں گا فیس نہیں اپنے کرایے سے جاؤں گا اپنی ٹکٹ سے جاؤں گا اپنے خرچے سے ہوٹل پہ رہوں گا اور یہ کیس میں رہوں گا. صرف یہ نہیں کہ فیس بھی لوں گا کرایہ بھی نہیں لوں تو یہ لوگ تھے دعا کریں اگلے وقتوں کہیں کہ یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو اب آپ ان کے قصے تو کرتے ہیں لیکن وہ لوگ چلے گئے ہمیں وہ نصیب نہیں ہوتے ہمیں وہ ملتے نہیں ہیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں اور کہاں گئے یعنی آپ حیران ہوں گے میں نے خود زیار رحمان فاروقی صاحب کو ہانگ کانگ میں ایک کانفرنس میں اکٹھے ہوئے تو میں رات کو جلسے سے جل سے تو وہاں ہانگ کانگ ہو یا یورپ ہو تو عام طور پہ اثر کو ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ مسلمان دور دور سے آتے ہیں دو دو گھنٹے چار چار گھنٹے کی ڈرائیو ہوتی ہے اب لوگوں نے واپس بھی تو جانا ہے تو ہم رات کو ایک سمندر کے کنارے پہ بیٹھے تھے مرحوم فاروقی صاحب بھی تھے قاری طیب قاسمی صاحب بھی تھے دتور سعید نیب اللہ صاحب بھی تھے عدنان بھی تھا اور بھی کافی ساتھی تھے تو فاروقی صاحب بھی مجھے پکڑ کے لے گئے کہ چلو باہر چلتے ہیں میں مگر یار میری کوئی شوق نہیں ہے کہ سیر, کا سیر کرنے کا شوق کی کیا بات ہے آپ ہمارے ساتھ چلے خیر گئے میں نے کہا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے بھائی اب تو یہ سمندر کا کنارا تو فور فاروقی صاحب نے کہا کیا میں سویٹر نکال کے دیتا ہوں میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہم بس کریں چلیں یار کیا کرے ہم یہاں بیٹھے اچھا اسی دور میں بیٹھے بیٹھے پتا نہیں مجھے کیا سوچی اللہ معاف کرتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ ان کے درجات بلند کرے قبر پر رحمت فرمائے تو میں نے کہا یار فاروقی صاحب مجھے گلا ہے آپ لوگوں سے کیا رکھا جی کیا گلا میں نے کہا تھا کہ میں تو جانتا تو نہیں ہوں لیکن مجھے بہت سارے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس چندہ آتا ہے پیسے آتے ہیں اور آپ کا کوئی حساب نہیں کوئی کتاب نہیں اور پیسے پتا نہیں جائز خرچ ہوتے ہیں یا نجائز خرچ ہوتے ہیں اور مجھے کسی نے کہا ہے کہ آپ نے ان پیسوں سے زمین لے لی ہے اور رقبہ بنا لیا ہے اور جائیدادیں بنا لی ہیں اور لوگ پیسے آپ کو دین کے لیے دیتے ہیں تو بڑے پیار سے وہ رہا اللہ اس کی قبر پہ کرول رحمت فرمائے اس کے فورن بعد مجھے کہنے لگا کہ مکی صاحب جس آدمی کو اپنی موت کا ایک منٹ کا بھی بتانا ہو اپنی زندگی کو ہتھیلی پہ لے کے پھرتا ہو جو آدمی ہر وقت انتظار میں ہوگی کہاں سے گولی آئے گی وہ پیسے کھا کے کیا کرے گا پیسے تو اس کو بچانے چاہیے نا جس کو کم از کم یہ تو بتا ہو نا کہ مجھے رہنا ہے اور میں بڑا مطمئن ہوں سکون ہے جائیداد ہے میں گھر بناؤں گا کوٹیاں بناؤں گا یہ ہوگا وہ ہوگا اور جس بندے کو یہ پتا ہو کہ مجھے تو پتا نہیں کتنی منٹوں کے بعد اڑ اٹھ ہے تو اس بندے کو پیسے کھانے کا کیا فائدہ ہوگا بھائی بگی صاحب انہوں نے کہا یہ بالکل ہم پہ الزام ہے میرا بھائی سعودی عرب کے دمام کے علاقے میں ملازمت کرتا ہے نوکری کرتا ہے اس بیچارے نے اپنے پیسوں سے زمین خریدی تو اس کے ساتھ بھی لفظ تو فاروقی لگ جاتا ہے نا میں کیا کروں ورنہ میں نے کبھی چند سے ایسی حرکت نہیں کی مجھے تو یہ پتہ نہیں, مجھے پتہ نہیں کہ میں زندہ کب تک ہوں تو میں کھا کے کروں گا کیا مجھے آپ اس کا تو قائل کریں تو بہرحال اللہ پاک ان کی قبر پہ رحمت ہوا تو حضرت بنوری بن حضرت نانوی نے بھی وہ پیسے نہ لگائے اچھا وہ بھی کوئی پکا آشک تھا پکے وجید بھی ہوتے ہیں نا کماری طرف تو نہیں ہوتے سارے کچے تو کوئی اس نے کیا کیا کہ جب حضرت نماز پڑھانے کے لیے مسجد گئے نا اس نے جلدی سے وہ اپنا جو اشرفیاں تھیں نا حضرت کی جوتی کے اندر آئی جو کے اندر چھپا کے رکھی حضرت کے پیچھے نماز پڑھی جب حضرت نے سلام پھیرا سلام پھیرا باغ چلا گیا حضرت نماز پڑھ کے جب مسجد سے نکلے تو سنت یہ ہے کہ جوتا پہننے سے پہلے ذرا اس کو ہلایا جائے تاکہ خدا نا خاصہ اندر کوئی بچو ہے کوئی موسی کیڑا ہے کوئی چیز ہے تو احتیاط حضرت نے جب ہلایا تو چھن چھن کر کے وہ ساری شرطیاں بہرا پڑ تو حضرت کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ بھائی یہ دنیا بھی بڑی عجیب چیز ہے جو اس سے بھاگتا ہے اس کے پاؤں پڑتی ہے اور جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو بھگاتی ہی رہتی ہے آگے ہی بھاگتی چلی جاتی یہ اس کے قبضے میں نہیں آتی پر وہ دنیا ہے ایک ایسی چیز کہ جو اس کو چھوڑ دیتا ہے جو اس کو ٹھکرا دیتا ہے اس کے تو باؤں پڑتی ہے اور جو اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس سے یہ آگے بھاگتی رہی اس لیے ہم نے جو دعا مانگی اس کا تعلق دین سے تھا اس کا تعلق دنیا سے بھی تھا کہ دنیا تو ببولی سی جی تھی دنیا تو پانی تھی جی. اسی طرح آپ دیکھیں نا جی بعض اوقات مثلا لوگ مولویوں پہ اعتراض کرتے ہیں پھلا کرتے ہیں لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ جو لوگ الحمدللہ للہ قرآن و حدیث پڑھا سکتے ہیں تفصیلیں پڑھا سکتے ہیں جو ناو پڑھا سکتے ہیں بلاغت پڑھا سکتے ہیں معانی پڑھا سکتے ہیں فلسفہ پڑھا سکتے ہیں منطق و باقول پڑھا سکتے ہیں وہ دکان پر بیٹھ کے پیسہ نہیں کما سکتے ہیں yani تم سے عقل کم ہے ان کا اگر وہ بزنس کرنا چاہے پاگل ہو گئے اچھا پھر ان کی نوکری تو چوبیس گھنٹے کی نوکری سر ہے سردی گر ہے گرمی ہے مسجد آنا ہے نا پڑھنی ہے یا پڑھانی ہے تم تو ذرا موسم چینج ہوا تم نے کہا کہ آج ذرا ویدر ٹھیک نہیں ہے ابھی گھر پڑ آج تو ذرا سر بھاری لگ رہا ہے ذرا بس تھوڑا ریسٹ کر لیتے لیکن مولوی بھی جا رہے ہیں تو ہر حال میں مسجد جانا ہے آزاد دینی ہے نماز پڑھانی ہے امام نہیں جائے گا نماز کہتے ہو تو جو اچھا پھر مدرسہ ہے تو صبح ہے رات ہے شام ہے بیٹھے ہیں تو جو بیس گھنٹے کا ملازم ہے کچھ حقوق ہوں گے نا صرف اعتراض کی نظر سے تو لے کر اس لیے ہمارا ایک مقصد متعین ہو گیا کہ سراط اللہ انعام طل ہماری دعا دین کے لیے ہے دنیا کے لیے دوسرا فائدہ کیا ہوا کہ دعا میں اشتفا ہی نہ رہا کہ ہمیں کن کا راستہ دکھلا جن پہ تیرا انعام منعم ام ہم کون ہے اب اس بات کو ذرا سمجھیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے اللہ کرے گا میں بھی کوشش کروں گا کہ آسان لفظوں میں سمجھا سکوں تو آپ بھی ذرا توجہ کریں گے کہ منعم عم ہم کون ہے نبیین سدیقین اب من جو ہے یعنی وجود انعام جو ہے وہ دوام انعام کو مستلزم نہیں ہوتا یہ ہے تھوڑا سا مشکل مسئلہ لیکن آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے انشاءاللہ شاء سمجھ آ جائے گا وجود انعام دوام انعام کو مستلزم نہیں ہوتا کیا مانا کہ ایک آدمی ہے اس پہ آج انعام ہے ضروری دن کی ہمیشہ رہے ہو سکتا ہے کل نہ رہے تو ایک ہے وجود انعام ایک ہے دوام میں انعام کہ وہ انعام ہمیشہ رہنے والا ہو تو وجود انعام جو ہے وہ دوام میں انعام کو مستلزم نہیں ہوتا جیسے اس کی حدیث سمجھ انشاءاللہ اللہ کرے گا حدیث کی برکت سے مسئلہ سمجھا جائے گا حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اس پہ کو نسل چروگو میں سیکھا فرن کہ صبح کو بندہ مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا شام کو کافر ہوگا صبح مسلمان ہوگا کوئی پتا نہیں ایسا وقت آ جائے گا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ انعام جو ہے ایمان والا وہ دوام تو نہیں ہو سکتا ہے نا اس بلا کافر ہو جائے سمجھا رہی ہے نا بات کہ ہم نے دعا مانگی تھی منہ ہم ہے اور انعام ہمیشہ نہیں ہوتا مستلزم نہیں ہوتا دوام کو تو اللہ نے آگے فرما دیا غیر علیہم اب البا کہتے ہیں کہ نہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا غضب ہے اور نہ جو گمراہ ہیں لیکن البا نے فرمایا یہ تو عام ترجمہ ہے اصل انہیں کی طرف اشارہ ہے کہ میرا وہ تیرے من علیہم جو ہیں نہ ان پہ تیرا غضب ہوا نہ گمراہ ہوئے یعنی آخر وقت تک جو انعام والے رہے ہم ان کا راستہ تجھ سے مانگتے ہیں کہ نہ وہ گمراہ ہوئے اور نہ ان پہ تیرا غضب ہوا بلکہ وہ ہمیشہ انعام والے رہے تو لہذا دعا اس بات بھی آئی نبی بھی آئی اس بات آیا کہ ہمیں ان کا راستہ دکھا اور نفی کیا میرا اللہ وہ ہمیشہ بونے والے میں ہے اور ان پہ نہ تیرا غضب ہے نہ وہ گم ہے ہم ان کا راستہ مانگ رہے ہیں سواد اللہ اب علماء نے اور بعض اولیاء اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو ہے نا جی سال ہی سدی تھی نبی تو نبی ہے نا اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ مرزا قادیانی اور اس کے گمراہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہر نماز میں بندے پڑھتے ہیں المستقیم صراط علیہم اور ہونے والی مونے ان نبی ندی تین و والصدیقین و ساد وہ کہتا ہے کہ جب عبادت کر کے اطاعت کر کے بندہ صارحین میں بھی شامل ہو سکتا ہے صدیقی میں بھی شامل ہو سکتا ہے شہیدوں میں بھی شامل ہو سکتا ہے تو نبیوں میں شامل کیوں نہیں ہو سکتا لہٰذا اطاعت کر کے بندہ جیسے صدیق بن سکتا ہے اسی طرح نبی بھی بن سکتا ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ نبوت کا دروازہ دیکھو کھلا ہوا ہے وہ لوگوں کو یوں گزرا کر وہ کہتے ہیں جی کہ عجیب بات ہے پچھلی چار باتیں تو آپ سارے مانتے ہو پہلا کیوں نہیں مانتے ہو اگر اطاعت کر کے عبادت کر کے بندہ صدیقیت کے دروازے تک جا سکتا ہے شہادت کے مرتبے پہ جا سکتا ہے صالحیت کے مرتبے پہ جا سکتا ہے تو پھر نبوت کے مرتبے پہ کیوں نہیں جا سکتا حالانکہ یاد رکھو یہاں نعیت کا سوال ہے اینیت کا سوال نہیں یاد رکھو ایک ہے اہمیت کیا مانا کہ مجھے نبی بنا دو نعوذ بدا ایک ہے مجھے نبی کی معیت سیم کا تو جیسے حضور کے خادمیں میں مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے کھاتے میں اور حضور کے عاشق ہیں ایک دن حضور کی خدمت میں آئے اور آپ کا چہرہ غم سے اترا ہوا ہے پریشان ہے غمگین ہے محضون ہے حضور نے پر میں وہاں بھی گیا سوبان تمہیں کیا ہو گیا ہے صوبان نے عرض کیا کیا رسول اللہ آپ جانتی ہیں مجھے آپ کے ساتھ کتنی محبت ہے اور جب میں اپنے گھر میں جاتا ہوں مجھے فوراً پھر آپ کے دیدار کا جذبات ہے تو دوڑ کے آ جاتا ہوں لیکن چند دنوں سے میں سوچ رہا ہوں کہ دنیا میں جب مجھے تڑپ ہوتی ہے عشق ہوتا ہے محبت ہوتی ہے میں حضور کی تیارت کر لیتا ہوں لیکن میرے آقا جب آپ جنت میں جائیں گے آپ کا درجہ تو خدا جانے سب سے اونچا ہوگا اور ہمارا درجہ جو ہے نازمند آپ سے نیچے ہوگا تو وہاں اگر ہم آپ کو نہ دیکھیں گے تو بھی زندگی کیسے گزرے گی میرے لیے تو جنت میں رہنا بھی مشکل ہو جائے گا جس جنت میں مجھے حضور کا دیدار نہ ملے ایسی جنت کا فائدہ تو حضور پاک نے یہ آیت نازل ہوئی آپ نے فرمایا کہ رب نہ کرو المر عمامن احب بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ اس کو ملائیں گے اللہ نے فرما دیا کہ ان کو بھی کیا میں معیت نصیب ہوگی تو یہ معیت کی دعا ہے اہمیت کی دعا نہیں کہ اگر اتاد سے کوئی بندہ نبی بن سکتا ہے تو صحابہ سے بڑی اتاد کرنے والا کون ہے جن کی اتاد کا اللہ خود گواہ ہے جن کے ایمان کا اللہ خود گواہ ہے پھر تو سارے صحابہ نبی بن جائیں اگر اتاد سے نبی بنتا ہے آدمی پھر سب سے پہلے تو ابو بکر عمر عثمان وادی کو نبی بننا چاہیے تھا نہ کہ چودویں صدی کے بعد ایک مغل خاندان کے اندر پیدا ہوا منشی ارضی نوی جو ہے وہ نبی بن جائے غلام احمد کا دیانی. یہ خود پہلے اردی نوی سدرخواہ سے لکھتا تھا کورٹ کے باہر بیٹھے تو یعنی ابتداء ان کام جھوٹ سے شروع کیا اس نبی دیکھیں ایسا نبی بنایا عرفی نویس بھی کبھی سچ لکھتے ہیں طلاق نام لکھو نو تین طلاقے خود رکھ دیتے ہیں دینے والا ایک دے وہ تین لکھے وہ کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں ہم نے پیسے جو لیا ہے کام تو پکا کرے اس کا ہمیشہ کریب ڈنڈا ختم کریں جان چھوٹے ایک سے تو ہو جائے گا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھائی اے اتا تو اب جناب غور کریں کہ مونے بڑی عجیب بات کی اللہ کے اولیاء نے کیا بات ان نے فرمایا کہ آدمی عقیدہ رکھتا ہے اللہ کا حکم ہے نماز روزہ زکات امر بل بارو نہ کر اور میں اعتقاد رکھتے ہوئے اللہ کے اس حکم پہ جب چلوں گا اللہ مجھے قیامت میں اپنی رحمتوں سے جنت دیں گے تو یہ سلاح کا دار صالحین میں آ لیا. کہ من نہ ملا سوال مُؤْمِنٌ <تَيِّبًا> ان نے کہا کہ اگر آدمی ہے سقاد رکھتے ہوئے یعنی کہ بھائی اللہ کا حکم ہے نماز اللہ کا حکم ہے روزہ اللہ کا حکم ہے زکات اور جب میں اللہ کے حکم پورے کروں گا تو اللہ مجھے جنت دیں گے یہ سالحیت کا بکا اچھا اب سلاح کے بعد جب اس اعتقاد کے بعد مشاہدے کی بات آ جائے کہ چیز سامنے ہے ایک آدمی نے مجھے کہا مسلم کے ٹیپ ریکارڈر ہے وہ ریکارڈ کرتا ہے اب میں اس کو دیکھ رہا ہوں آدمی باتیں سننے سے دیکھوں شاید زیادہ کبھی ہو گیا نا تو یہ شوہدا کا درجہ ہے اس لیے شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں کہ گویا وہ اپنے سارے مدار جو ہے اللہ اس کو دکھا دیتے ہیں اللہ اس کے مناظر دکھا دیتے ہیں اور ان کی ارواز جو ہیں وہ جنتوں میں سیریں کر رہی ہوتی ہیں اور بعد میں فرمائے اپنی جان قربان کر کے وہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کا دین حق ہے اس لیے وہ شہدہ کے درجے میں آ اچھا اب مشاہدے سے بھی زیادہ یقین بڑھ جائے کہ یہ صدیقیت کا سب اب یاد رکھیں کہ تمام صحابہ جو ہیں وہ صدیق ایک بات یاد رکھا صرف صدیق حضرت عزت ابو بکر صدیق نہیں ابو بکر تو صدیق کے ہے تمام صحابہ جو کلہم صدوق عدول میرے مدنی کے تمام صحابہ صدیق ہیں تمام صحابہ عادل ہیں اور تمام صحابہ میں یار حق ہیں اور تمام صاحبہ مدارے حق ہیں کیوں یاد رکھیں کہ ایک اصول ہے اب ہمارے علاقے میں آپ دیکھیں نا جی کہ دریائے سندھ جو ہے وہ اوپر سے آ رہا ہے اس کا پانی پہلے اٹک میں آتا ہے اٹک کے بعد چلتے چلتے چلتے چلتے وہ جناب وہ سندھ میں جا کے پہنچتا ہے اگر اٹک میں ہی پانی نہ پہنچے تو سندھ میں کیا پہنچے گا ایک اصولی بات ہے نا کہ دریا جو ہے وہ آ رہا ہے اوپر اس کا پہلا مقام جو ہے وہ مثلا صبح سرحد ہے صبح سرحد سے وہ پنجاب میں آتا ہے پنجاب میں چلتے, چلتے چلتے چلتے چلتے وہ کوٹ مٹن کراس کرتے کرتے پھر صبح سندھ میں پہنچ ہے اگر وہ پانی پنجاب میں نہ پہنچے تو سندھ میں کیسے پہنچے گا تو اگر اللہ کے نبی کا دین صحابہ میں نہیں پہنچ تو آگے کیسے پہنچے گا عقل کی بات تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحابہ جو ہیں وہ معیار حق ہیں صحابہ جو ہیں وہ مدار حق ہیں صحابہ جو ہیں وہ ایمان کا نمونہ ہیں صحابہ جو ہے وہ اسلام کا ماڈل ہے کہ آمنو خبا الناس ایسے ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لائے وہ نمونہ ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ والا آگ ہی وسلم صلی وسیمن کسین کثیرہ کا تو اب وہ مقام ہے صدیقیت اچھا صدیقیت سے بھی بلند و بالا مقام کیا ہوتا ہے اس لیے علماء کہتے ہیں ایک علم ہوتا ہے ایک یقین ہوتا ہے ایک علم الیقین یقین ہوتا ہے ایک عین یقین ہوتا ہے یہ مدار یہ مدارے جو مقامات ہیں کہ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کی طرف تیاری کئی بس علم اوتا کالا تم ان کا دلا بلا گلی تم ان حضرت ابراہیم وسلم اللہ بھیا مجھے آپ یہ تو دکھلا دیں کہ آپ اردو کو زندہ کیسے کریں کہا تمہارا ایمان نہیں ہے یا اللہ میرا تو ایمان ہے آپ اردو کو زندہ کرتے ہیں میں اس کی کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا یقین قلبی جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ نے سارا اسی صورت میں ذکر آ گیا صراط المستقیم کے لفظ میں آ گیا صراط المستقیم سے مراد کون ہے سراط الم اور انتا علیہم کون ہے ان نبی ویم و شہدا و سالحین و حسن اللہ ایک اللہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی نعمت ہے اس لیے ہمیں یاد رکھیں کہ ایسی صورت مبارک میں ایسی جامع دعا آ گئی اچھا اب جب دعا آ گئی ان کی ہم نے مائیت مانگی تو میت تو ہمیں تب نصیب ہوگی جب ہم ان جیسی اخلاق ان جیسے آدات کیونکہ یہ تو قاعدہ ہے نا جی جو جس سے محبت کرے گا جس کے ساتھ تعلق ہوگا اب آپ دیکھیں نا جی کے بعد دوستوں کا تعلق ہوتا ہے وہ کوشش ہی کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے شکل ایک جیسی ہو ہمارا ڈریس ایک جیسا ہو ہم کھانا کٹھے کھائیں ہماری چائلس مشترکہ ہو اور ہمارا کھیلنا بیٹھنا اٹھنا تو جب ہم اتنے بڑے گروہ کی معیت اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں انبیاء کی معیت نصیب فروا صدیقین کی معیت نصیب فروا شہداء اور صالحین کی معیت نصیب فروا تو لازمی بات ہے کہ ان جیسے اتباع کر کے ہم اخلاق پیدا کریں گے تو ان کی ہمیں معیت نصیب ہوگی تو اس لیے ہمیں ایک اس مسئلے کو بھی سمجھیں ایک ہے خلق اور ایک ہے حلقہ یاد رکھیں خلق بے فتح خائے اگر خواب فتح زبر لگا دیں تو پڑھیں گے خلق اور اگر پیش لگا دیں ذمہ لگا دیں گے پڑھیں گے خلق خلق تو ہوتا ہے انسان کی یہ ظاہری صفات بات کے اللہ نے بندے کو پیدا کیا خلق اللہ نے مہلوک کو پیدا کیا جیسے ما صحب رب کل کریمری خلق کف صبح یہ سورت ماشا ارکبک یہ تو ہے خلق کہ کسی کو لمبا بنایا کسی کو درمیانہ بنایا کسی کو چھوٹا بنایا کسی کو گورا بنایا کسی کو کالا بنایا کسی کو خوبصورت بنایا کسی کو بدصورت بنایا یہ تو ہے خلق اور جو مخبی بات ہیں وہ ہے خلق یہ جو سے تعلق رکھتا ہے بدن سے یہ خلق ہے اچھا اب یاد رکھیں کہ یہ خلق جو ہے اس کا بدلنا تو ہمارے پاس میں نہیں اب ایک آدمی کا لمبا کاد ہے چھوٹا کیسے کریں گے کاٹ دیں گے اچھا چھوٹا کاد ہے تو لمبا کیسے کریں گے رسے کے ساتھ اٹکاتے رہیں گے اس کو تو بھی لمبا ہو جائے گا بدسورت ہے لاکھ کریمیں لگائیں جناب لاکھ امیکس لگوائیں لاکھ اس تو جناب تب سو کے رگڑے لگوائیں وہ وہی رہے گا جو ہے کچھ بھی نہیں اچھا گورا ہے گورا ہے کالا ہے کالا اللہ کی قدرت ہے جیسے اللہ نے پیدا کیا یہ اس کی تبدیلی تو ہمارے پاس میں ہے ہی اب ہے خلق خلق کیا مانا اس کی عادات صفات مخفیات یہ خلق کی تبدیلی جو ہے کیا یہ ممکن ہے یا نہیں یاد رکھیں کہ اس میں فلاسفہ جو ہے نا یونان کے افلطون ہے اسی طرح دلی ہے اور اسی طرح اور بھی بڑے بڑے فلسفے وہ کہتے ہیں کہ اخلاق بھی تبدیل نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ آدمی کی عادات جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتے اسی لیے ایک محاورہ بھی ہے روایت بھی آتی ہے محاورہ بھی ہے کہ اگر یہ معلوم ہو آپ کو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو یہ تو مان لو لیکن یہ پتہ لگے کہ فلاں بندے کی عادت چھوٹ گئی ہے یہ بڑا مشکل ہے کسی کی عادت چھوٹ جاؤں نے کہتے اس لیے یہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ بھئی کسی کے اخلاق کی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی اچھا اور یاد رکھے ہیں کہ کچھ فلاسفہ ایسے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تبدیلی تو ہو سکتی ممکن وہ کہتے ہیں تبدیلی ممکن ہے لیکن اس میں مشقت بڑی ہے محنت کرنی پڑے گی کہ اس بندے کو لوگوں سے الگ رکھیں دارو میں رہے کھانا چھوڑ دے پینا چھوڑ دے اس کے بعد لدت چھوڑ دے شابت چھوڑ دے نفس کو مارے سزا دے ایک کاگ پہ کھڑا رہے چلا کشی کرے دھوپ میں بیٹھا رہے سردی میں پڑا رہے اور جوگی بن کے پھرتا رہے او رگڑے لگیں گے لگیں گے پھر جا کے شاید کچھ تبدیلی ہو جائے گی اسی لیے یہ جتنے آپ کے ہیں نا بدھ مت وغیرہ یا برہمن یا ہندو مت بدھ مت یدھ مت یہ سارے اسی فلسفے کے مارے ہوئے ہیں اسی لیے وہ دیکھا نا آپ کے سر مڑا کے رکھیں گے سارے گل کے پھر رہیں گے جوگی بنے ہوئے پھر ہیں. گوشت نہیں کھائیں گے وہ کہیں ہیں جی نفس خراب ہوتا ہے دودھ بھی لو نہیں جناب دودھ نہیں کھا تو دودھ سے نفس کو خرابی ملتی اچھا بھی کہا ہو اور جی ایسے بس وہ تھوڑا بہت جو پرشاد بٹے گا نا وہ ہم تھوڑا سا کھا لیں گے کافی ہے وہ اسی چکر کہ بھئی اخلاق کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ شکا ضروری ہے وہ محنتیں کر رہے ہیں چلے کاٹ رہے ہیں ایک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہیں ساری ساری رات وہ ایک آدمی نے مجھے بھی کہا کہا جی کہ ایک ویر صاحب ہیں وہ ایسے بس آنکھوں کو یاد رکھتے ہیں نا جناب تو فوراً اللہ کی قدرت ہے ایسی روشنی پیدا ہوتی ہے کہ بالکل مکہ مدینہ دکھا دیتے <تصفح> وہ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں کوئی کیری شیری والی بات نہیں ہے تم آنکھیں بند کرو میں تمہاری آنکھوں پہ زور دیتا ہوں دیکھو روشنی نظر آتی ہے کہ نہیں آتی اس کو پھر سائیکولوجیکل طور پہ میں, میں جدھر موڑ دوں کہنا کہا کہ جی ایک دفعہ مجھے انہوں نے ایک عمل دیا تھا اور کہا کہ جاؤ اور قبرستان میں کھڑے ہوں اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے اور پانچ منٹ کے بعد تمہیں آوازیں اور ڈرونے خیالات ہیں تو ڈرنا بالکل نہیں ہے وظیفہ پورا کر کے نکلنا ہے پھر جن تمہارے سامنے ہو جائیں گے اور حضرت ایسے ہی ہوا بس تین چار منٹ لگے ہوں گے جناب میرے تو بالکل دنیا گھومنے لگے گئی ان کا ابھی تمہیں ایک پاؤں میں ابھی گھومنے لگ جائے گی اس میں بے حقوب آدمی کا ان کی ہے آدمی جب ایک تانگ پہ کھڑا ہو کھڑا بھی قبرستان میں ہو رات بھی اندھیری ہو تو ڈرونے کے رات نہیں آئے گی تو کیا آئے گا اسے نے تمہیں بےوقوف بنایا ہے بے وقوف کوئی پیری چیری نہیں ہے تم نہ مانو تو میں نے کہا بھی ایک تانگ پہ کھڑے ہو جائے پانچ منٹ کے بعد ساری دنیا تمہیں گھومتی نظر آئے گی ابھی کھڑے ہو جا. بغیر پیری کے ہم تمہیں دنیا گھوموا دیتے ہیں